ٹھیک ہے شاہ صاحب جی اباب شاہ صاحب بڑی عید کے دن روزنامہ جنگ میں خبر ایک لگی تھی جی کہ دارالعم دیوبند کے جو انڈیا کے وائس چانسلر ہیں ابوالقاسم نعمانی انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے زار جگچہتی کے لیے گائے کی قربانی سے پرہیز کریں اور یہ بھی انہوں نے اس میں کہا کہ جی اس طرح کا سالگرہ اسلامی سالگرہ کا دن منانا انڈیا میں شرعی طور پر جائز نہیں ہے اپنے سالگرہ سال کی منانا بڑی عید منانا بڑی عید منانا جی جی ہاں یہ شرعی طور پر انڈیا میں جائز نہیں نہیں یہ تو میں نے نہیں سنا کہ یہ دن منانا جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں یہ جائز نہیں یہ کس اخبار میں سالگرہ کو تو الگ چھوڑ دیجیے آگا یہ جملہ میں نے نہیں پڑھا میں بڑا باخبر رہتا ہوں کہ یہ دن منانا جو عید الاضحیٰ یہ جائز نہیں ہے یہ تو اس میں نہیں ہے لیکن یوں جو آپ نے پہلے بات کی یہ تو آج سے پانچ سال پہلے بھی نوائے وقت میں چھپا اور یہ تو ابھی کیا بات کر رہے ہیں یہ میں پرانی بات کرتا ہوں آل حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں رسالہ گاؤ کشی یہ آل حضرت نے چھاپا اور یہ اسی وقت چھاپا کہ جب لوگ انہیں اکھنڈ بھارت کا لگے تو سیاسی مسئلہ تھا جو ہوا کیا کہ یہ جو تھا نا اکھنڈ بھارت اور کانگریسی بلکہ اس وقت سب خود جناسا ڈاکٹر اقبال یہ سب اسی تحریک میں شامل اکھنڈ بھارت ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہندو مسلم ایک ہو جائیں اور انگریزوں کو نکالیں پھر بعد میں ہم دیکھ لیں کہ حکومت کس کی ہوگی اس کا نام اکھنڈ بھارت تھا اس اخنڈ بھارت میں کیا ہوا اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا اکھنڈ بھارت کے معاملے میں ہندو مسلم بھائی ہو گئے آپس میں شادیاں ہونے لگیں. یہ تو سنگ بنیاد تو اس نے اکبر بادشاہ نے رکھی دیا تھا ساری شادیاں ہونے لگیں اور اس میں یہ ہوا کہ گائی کی قربانی نہیں کریں کہ ہمارے بھائی جو ہندو ہے نا اس کو اس میں پریشانی ہوتی ہے اور اس کا دل دکھتا ہے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوین اور رسالہ ابھی بھی موجود ہے اور فتح و رے میں آگیا ہو گیا پورا ایک رسالہ حضرت لکھا کہ در ہندوستان قربانی گاؤ شاعر اسلام است یہ اس کی ٹائل مطلب لکھا ہوا کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنا شاعر اسلام اسلام کی علامت ہے اور اس سے ہم کبھی بھی باز نہیں آئیں گے یہ ہوا اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اکبر نے یہ پہلے دفعہ اکبر نے لگائی یہ جو ایک ہزار ہجری کا معاملہ کہ گائے ضبح نہیں کی جائے جب اکبر کا انتقال ہوا اور علامہ الفسانی رحمت علیہ گوالیار ایک جگہ ہے جو میں نے دیکھی وہاں کا ایک قلعہ تھا بہت جو بڑے بڑے دشمنوں کو وہاں رکھا جاتا تھا گوالیار تو گوالیار میں کئی مہینے تک علامہ بند رہ مجدید الفسانی جب جہانگیر کا دور آیا تو جہانگیر کے دور تک علامہ نے لوگوں کو خطوط لکھے بادشاہ جو ہے برگشتہ ہو گیا حالانکہ پہلے سننی تھا ہر مذہب میں شادی کر لی ایک ہزار نام اس نے سورج کے یہ کھڑے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کی عبادت کا طریقہ یہ تھا ملا عبد القادر بدائنی جو فارسی میں اس زمانے میں کمال کی اس نے کتاب لکھی اپنی جان کی بازی لگا اس نے لکھا ملا ابد القادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں کہ وہ آنگن میں کھڑا ہو جاتا اور ایسے کان پکڑتا بیوقوف ایسے کان پکڑ کر گھومتا اور گھومنے کے بعد ایک سو گھون سے اس کان پہ مارتا ایک سو گھون سے اس کان پہ مارتا اور کھڑا رہتا وہ سب تک فجر طلو ہو جاتی جب پھانٹک کھلتا قلعے کا تو سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اب چلیے جہانگیر نے ایسا نہیں کیا اور مولانا سے درخواست کہ مجدی صاحب کیا باہر آ جائیے چلیے آلامہ مجدی صاحب نے اس زمانے کے بعد ایک ہزار ہجری اس زمانے میں یہ شرط لگائی کہ میری چند شرائط ہیں باہر آنے کی وہ شرائط کیا ہیں شرط یہ ہے کہ مز... یہ آپ کے قلعے کے گیٹ پر ایک مسجد بنائی جا یہ اس کو توڑا گیا تھا اکبر کے دور اس مسجد کو بنائے اور بادشاہ روزانہ اس مسجد میں جماعت نماز پڑھے سجدے تعظیمی کو ختم کر دے کہ اب کسی انسان کو انسان کا سدا جائز نہیں یہ تھا جتنے مساجد اور مدارس گرائے گئے دوبارہ ان کو بنایا جائے اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ خود بادشاہ جہانگیر قلعے کے دروازے پر آئے اور سب اپنے مصائبین کو بلائے اور بلانے کے بعد گائے کی قربانی کرے اپنے ہاتھ سے تاکہ پتا لگے کہ یہ مسلمان تو یہ قصہ تو ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اس زمانے سے چل رہا تھا اکھنڈ بھارت میں وہ جناب آیا پھر اکھنڈ بھارت میں تو یہ آپ کو تعجب ہوگا پولیٹیکل میں لوگ اس کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اس میں علماء اہل سنت کا تذکرہ اخنڈ بھارت میں یہ ہوا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں نے چوٹیاں رکھنا شروع کر دی گائے زبا نہیں کرتے تھے گھنٹہ بجاتے تھے جا کر کے ہندوؤں کا یہ سارے کام انہوں نے کیے مسلمانوں نے بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح و کی چھٹی جلد میں اس کا تذکرہ کیا اکھنڈ بھارت میں ابول کلام آزاد مضافات بریلی میں جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے خلفا راشدین کی جگہ گاندھی کا نام لیا اب یہ مسلمان ہندو اتنے آپس میں اتنے گٹمٹ ہو گئے کہ ایک دفعہ گاندھی کو بلایا گیا اور گاندھی کو بلانے کے بعد ممبر شریف پر مسجد میں بٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا ماضا یہ کہا گیا علامہ نور محمد بشیر صاحب سے میری بہت پرانی ملاقات تھی میں اپنے نو نوجوانی سے ان کے تقریریں میں سنتا تھا اور کوئی چھ آٹھ برس پہلے جب میں سیال گیا مولانا ضیاء اللہ صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے انہوں نے مجھے بلایا میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا مولانا سے ملاقات کرا دو ابو نور صاحب تو انہوں نے گاڑی وغیرہ تو منگوا لی اور جب میں جانے لگا تو میرے ساتھ جو صاحب جا رہے تھے ان کو روکا کہا مولانا کی عمر بہت زیادہ ہے میں 90 پچانوے سال میں وہ ان کا انتقال ہوا پنڈی میں ابھی دو تین سال پہلے مولانا کی عمر زیادہ ہوا وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کر اور منع کرتے ہیں کہ بھیا نہیں ملے تو آپ جا رہے ہیں میں نے مروت میں تو کہہ دیا مگر اگر ڈانٹ ڈپڑنے میں نے کہا میں ڈانٹ سن لوں اس میں کیا بات میں سیال کوڈ، آ, کوٹ لی پہنچا وہاں اعلی حضرت کے دو خلیفہ ہیں ان کی گویا قبر ہے مولانا ابو یوسف محمد شریف تھا جو مولانا ابو نور صاحب کے والد تھے میں نے وہاں حاضری دی صرف اطلاع کر دی کہ اگر وہ کرم فرما تو میں ملنا چاہتا ہوں نام ان کے ذہن میں تھا کراچی میں چونکہ کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے تقریروں تو انہوں نے ان کے اپنے بیٹے کو بھیجا فرمایا جلدی بلا کر کے لاؤ مولانا ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ان کے صاحبزادے آ وہاں گئے اب جب نکلی پرانی باتیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی حکایات علما دیوبند جو انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے منسوخ منسوخ کرا دی اور اس کو بینڈ کرا دیا وہ کہتے تھے میں ایک دفعہ دلی کے اسٹیشن پہ تھا دلی کے احمد علی جو ایک تھے خدام رسالہ نکاح کرتے تھے آپ کو مفسر قرآن کہلاتے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بہت شاندار ہار تھا جیسے دولوں کو ڈالتے نا اور اسٹیشن پہ بھاگے جا رہے بھاگ رہے ہیں میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ مولانا شیخ احمد علی صاحب ہیں میں نے یہ کس کا استعمال کر رہے ہیں کہنے لے کے گاندھی آنے والا ہے ریل کے ذریعے سے یہاں دلی یہ اس کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی پناہ آپ اور فرمائیے ایسے ثبوت موجود ہیں گاندھی جب مرات تو الما دیوبند نے اس کا تیجا کیا آج آپ تو قرآن مجید پڑھوا تیجا یہ اخنڈ بھارت سے کتنی پریشانی ہو کس قدر لوگ گٹمٹ ہو گئے اب آپ غور فرمائیے کتنا قرآن واقعہ جنا صاحب یہ بھارت کے قائل تھے یہ سب یہ اتنے سیدھے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے لی جب انگریز جائے گا تو مسلمانوں کو دے کر کے جائے گا یہ ان کو یہ غلط فہمی اس زمانے میں آپ تاریخ دیکھیں ہندو مسلمان کا ریشو کیا تھا ایک مسلمان تین ہندو کیسے مسلمانوں کو حکومت ملتی یہ خام خیالی تعالی آلہ حضرت اگرچہ خال مولوی تھے لیکن پٹنہ میں اٹھارہ سو ستانوے کی بات ہے اٹھارہ میں ایک سنی کانفرنس منعقد کی اور اس کانفرنس میں اللہ حافظ دو قومی نظریے کا اعلان کیا ہندو وہ برطانیہ کا امریکہ کا, ہندوستان کا وہ ہندو ہے. اور مسلمان چاہے امریکہ کا ہو برطانیہ کا ہو ہندوستان کا کہیں کا وہ مسلمان یہ دو ملتیں ایک ملت جو ہے وہ ملت واحدہ مسلمان ہے اور دوسری ملت ہندو ہے اس سے پورے ہندوستان میں ایک بہت بڑا کوحرام مچا مگر مولانا کے معتقدین اتنے تھے جنہوں نے مقابلہ کیا جو جو بھی ان کے دلائل تھے سب کا رد بریلوی نے کیا مجھے بتائی کہ دین کی تباہی اتنی کہ خلفہ جگہ گاندھی کا نام لیا گیا اور گاندھی کو ممبر رسول پر بٹھایا گیا مولانا حشمت علی خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی فرماتے کہ جی وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے بہت بڑا اگر آیتیں پڑھتا ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا ہو؟ خالی آیتیں پڑھنے سے اپنے سمجھ لیا کہ مسلمان کا وہ خیر کبھی بھی ہندو مسلمانوں کا خیر نہیں ہو سکتا تو اب یہ میں نے بتائی تو یہ جو گائے خوشی یہ تو ابھی تک سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جی ہاں دیکھئے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ گائے کی قربان دو تاکہ علماء دیوبند جو ہے وہ وہاں کے ہندوؤں کی نظر میں جو ہیں وہ اچھے رہیں گے جو بھائی کتنے اچھے مسلمان ہیں ہمیں نہیں چھیڑتے وغیرہ وغیرہ لیکن کسی ہندو کو راضی کرنے گائے کی قربانی نہ کی جائے تو یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں کیا ہے؟